بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر ٹین میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ لیکچر او لیب کے بارے میں ہے او ایل اے پی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ کس چیز کی ایبریویشن ہے یہ میں نے جان بوجھ کے ایبریویشن نہیں لکھی ایبریویشن اس لیے نہیں لکھی وہ تو میں بتا ہی دوں گا آپ کو کہ آپ اس کو اسی ایبریویشن اور اسی چار جو لیٹرز ہیں ان کے ساتھ ہی اس کو سمجھنا شروع کر دیں اول ایپ کا مطلب ہے آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ اول ایپ ہم کافی لیکچر سے بلکہ نو لیکچر سے بات کرتے آ رہے ہیں او ایل ٹی پی کی او ایل ٹی پی کا مطلب ہے آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ آن لائن لفظ دونوں میں کامن ہے پروسیسنگ بھی کامن ہے او لیب میں خیال رکھیں یاد رکھیں ذہن نشین کر لیں بات سمجھ لیں کہ آن لائن کچھ نہیں ہو رہا ہوتا آن لائن جنرلی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا آن لائن کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ریسپانس ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اٹ شوڈ بی انڈر فائیو یہ ہم فیزمی ٹیسٹ میں جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا تو چونکہ جواب پانچ سیکنڈ کے اندر اندر آنا چاہیے اس لیے جو اینڈ یوزر ہے اس کو امپریشن یہ ملتا ہے کہ جیسے آن لائن میں ہی سارے کام ہو رہے ہیں آن لائن یا ریل ٹائم میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا تو اول ایپ اور او ایل ٹی پی میں جو بہت سارے فرق ہیں ان کی طرف ہم ڈیٹیل میں جائیں گے لیکن چند باتیں ذہن نشین کر لیں وہ یہ کہ او ایل ٹی پی فلی نارملائز سسٹم ہوتے ہیں آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز فلی نارملائز ہوتے ہیں اول ایپ سسٹمس یا تو ہائیلی ڈی نارملائز ہوتے ہیں یا فلی ڈی ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے ڈی کی بات چیت کی تھی پچھلے چند لیکچرز میں او لیب اس کی ایک امپلیمنٹیشن ہے ٹھیک ہے جی اور ہائیلی ڈی نارملائز کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑی بہت نارملائزیشن ہوتی ہے مختلف او لیب کی امپلیمنٹیشن میں اول ایب کو امپلیمنٹ کرنے کے چند طریقے ہوتے ہیں میں آپ کو ان طریقوں کے بارے میں بتاؤں گا کافی ڈیٹیل میں بھی ڈسکشن کریں گے تو پتا یہ چلا ہمیں شروع کرنے سے پہلے لیکچر کہ او لیب میں آن لائن کچھ نہیں ہوتا آن لائن ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہوتی ٹیپکل او لیب میں اور او لیب سسٹمس یا تو ہائیلی ڈینارملائز ہوتے ہیں یا فلی ڈی نارملائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر اسٹارٹ کرنے کے لیے میں پہلی سلائڈ پہ جاتا ہوں پہلی سلائڈ ڈیٹا ویئر ہاؤس اینڈ او لیپ ڈیٹا ویئر ہاؤس کا تصور او لیپ کے بغیر ناممکن سا ہے تصور ناممکن سا ہے جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کریں گے تو ہم او لیپ کی بھی بات کریں گے ڈیٹا ویئر ہاؤس جب بن جاتا ہے تو اس کے انالسس کے لیے او ایپ کا استعمال کیا جاتا ہے تو او ایپ ایک فرنٹ اینڈ انوائرمنٹ ہے یا ایک ٹول ہے بلکہ فرنٹ اینڈ سے بڑھ کے ایک ایسا انوائرمنٹ یا ٹول کہہ لیں جس کے لیے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ہونا ضروری ہے جب او ایپ ہوگا تو ڈیٹا ویئر ہاؤس بھی ہوگا اور جب ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوگا تو اس کو استعمال کرنے کے لیے او لیب ضرور چاہیے ہوگا او لیب دراصل کوئی فزیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہے اٹس اے فریم ورک میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا جب ہم بات کریں گے اس کی ایک اسپیسیفک امپلیمنٹیشن کے بارے میں تو وہ پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی تو جیسے کہتے نا کہ ان دو چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اسی طرح اور ڈیٹا ویری ساتھ ساتھ چلتے ہیں اول ایپ سے ہم انٹیکل پروسیسنگ کرتے ہیں انالسس کرتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک سینیرو دکھاتا ہوں جو کہ کوئی اتنا ہائپوتھیٹیکل سینیریو نہیں ہے خاصی حد تک ایک ریزنیبل سینیریو ہے اور وہ سینیریو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عام طور پر ڈیسیژ میکرز کس طرح سے سوچتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس سوچنے کا جو پیٹرن ہے اس کو ہم کیوری سے کس طرح فل کر سکتے ہیں کس طرح اس کے ساتھ چل سکتے ہیں جب میں یہ آپ کو ساری باتیں بتا دوں گا تو پھر ہم اس کی انالیس بھی کریں گے تو پھر ساری چیزیں مل جائیں گی جڑ جائیں گی اور آپ کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا تو ہم تھاٹ پروسیس کی طرف چلتے ہیں سپورٹنگ دا ہیومن تھاٹ پروسیس سپورٹ کس کی طرف سے سپورٹ او لیپ انوائرمنٹ کی طرف سے اور میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ انسان کس طرح سوچتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو سپورٹ کس طرح کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ہم ڈیٹیل میں انالیس کریں گے تو آپ جو اپنی اسکرین کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیسیزن میکر ہے جس کو سوالوں کے جواب چاہیے ہیں اور ان سوالوں کے جواب کی بیسس اس نے آگے فیصلے کرنے ہیں پہلے ایک طرف تھاٹ پروسیس ہوگا اور وہ جو تھاٹ پروسیس ہے جو کہ ڈیسیجن میکر کا ہے اور کیوری سیکونس اس کے ساتھ ساتھ چلائیں گے جہاں ضرورت پڑے گی کیوری سیکونس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال ڈیسیزن میکر کے ذہن میں انگلش میں آئے گا یا اردو میں یا پنجابی میں آئے گا یا کسی اور سندھی زبان میں آئے گا یا بلوچی میں آئے گا یا پشتوں میں آئے گا اس کے کارسپونڈنگ کیوری کیا ہونی چاہیے سیکول کی کیوری کیا ہونی چاہیے یہ ساری بات بتانے کا مقصد جو ہے وہ اگلی سلائیڈوں میں بڑے واضح ہو جائے گا تو ڈسیزن میکر کو ایک پریشانی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ این انٹرپرائز وائڈ فال ان پروفٹ کہ جو اس کا بزنس بہت وائڈ سپریڈ بزنس ہے سارے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے یا ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس میں تو جو پروفٹ میں جو کمی ہوئی ہے وہ سارے انٹرپرائز میں نظر آ رہی ہے تو ظاہر پریشانی کی بات ہے اب اس پریشانی کا حل کیا ہے تو اس کے کارسپونڈنگ کیوری کیا ہوگی What was the quarterly sales during last year? سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ last year کی کیوں بات کی ہے یہ لاسٹ منتھ کی کیوں نہیں بات کی یا لاسٹ کوارٹر کی کیوں نہیں بات کی یہ لاسٹ فائیو ایئرس کی کیوں نہیں بات کی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی کہ جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اس, اس کا جو کوانٹٹی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ڈیٹا اسٹور کرنے کا اکنامک بینیفٹ کا اور اس بزنس کا جس کے لئے اسٹور ہو رہا ہے تو یہ ہم ایک ایسے بزنس کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ایک سال کا ڈیٹافیشنٹ تو جب اس نے سوال پوچھا کہ فال کیوں ہوا پروفٹ میں تو اس کے کارسپونڈنگ کیوں چلی اور چلنی چاہیے کہ پچھلے سال جو چار کوارٹرز تھے اس میں سیلز کیا ہوئی تھی سیلز کتنی کتنی ہوئی تھی تو اب غور کریں یہاں پہ یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ ایک پٹیکلر آئٹم کتنا بکا تھا یا ایک پٹیکلر شہر میں یا ایک پرٹیکولر برانچ آفس میں سیل کیا ہوئی تھی ہم کوارٹرلی سیلز دیکھ رہے ہیں پورے سال کی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ ڈیسیجن میکر سمرا دھام ہے واٹ واز دا کوٹرلی ایٹ ریجنل لیول ڈیورنگ لاسٹ ایئر تو لاسٹ ایئر کی سیلز دیکھ رہے ہیں چاروں کوارٹرز کی دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور ایگریگیشن کی یہاں بات ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ریجن کی بیس پہ اور کوارٹر کی بیس پہ ایئر کے ریفرنس سے مجھے سیل دکھائیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر کے بہت سے رخ ہوتے ہیں تو ڈیسیژ میکر اس ڈیٹا کو مختلف اینگل سے دیکھنا چاہ رہا ہے مختلف طرف سے دیکھنا چاہ رہا ہے یہ جو ڈیٹا کے مختلف اینگلز ہیں اور جو طرفیں ہیں یا شکلیں ہیں یہ بیسکلی ہم ایگریگیشن کی بات کر رہے ہیں تو آئندہ آنے والی سلائیڈ میں میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گا کہ ان ایگریگیٹس کو ہم لاجیکلی کیسے اسٹور کرتے ہیں بات یہیں پہ ختم نہیں ہو گئی بلکہ اس کو ایک اور بھی اینگل سے دیکھا جا رہا ہے واٹ واز دا کوٹرلی سیل ایٹ پروڈکٹ لیول ڈیورنگ لاسٹ ایئر تو ساتھیوں ہم نے اس ڈیٹا کو مختلف اینگل سے ڈسیزن میکر کو دکھایا اور یہ جو مختلف اینگل سے ڈسیزن میکر نے ڈیٹا کو دیکھنا چاہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا اینگل رہ جائے ڈیٹا کو دیکھنے کا جہاں پہ زیادہ انفارمیشن یا زیادہ معلومات تھی اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے ڈیسیزن میکر نے جب ان تینوں کیوریز کے جواب حاصل کیے جو کہ اس کو عام طور پہ کسی چارٹ کی شکل میں دکھایا جائیں گے کسی اچھے ٹول میں تو اس کو ایک بات سمجھ آئی پروفیٹ ڈاؤن بائی اے لارج پرسنٹیج کنسٹینٹلی اونلی ریسٹ از اوکے تو اس کو یہ پتا چلا کہ جو پروفٹ میں ڈکلائن ہوا ہوا جو اس نے ڈکلائن پچھلے سال کی سیلز میں دیکھا تھا وہ ڈکلائن سارے کوارٹر میں نہیں ہے وہ صرف لاسٹ کوارٹر میں ہے وہ صرف لاسٹ کوارٹر میں ہے اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ جب ہم ایگریگیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم سمز کی بات کر رہے ہیں ایوریجز کی بات کر رہے ہیں تو کیا ایوریج میں ڈیٹیل چھپ نہیں جاتی ایوریج میں یقیناً ڈٹیل چھپ جاتی ہے لیکن ہم ڈیٹا کو مائکرو لیول پہ نہیں دیکھ رہے ڈیسیزن میکنگ میں ڈیٹا کو مائکرو لیول پہ دیکھا جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر سیل کم ہوئی بھی تھی تو ہو سکتا ہے کسی کوارٹر میں سیل زیادہ ہو گئی ہو یا کسی دو کوارٹر میں سیل زیادہ ہو گئی ہو اور جس کوارٹر میں سیل کم ہوئی ہو اس کا ایفیکٹ نظر نہ آتا ہو تو یہاں اس میں پھر ڈرل ڈاؤن کیا جاتا ہے جو کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ڈسیزن میکر نے چار کوارٹر کے سیلس کا ڈیٹا دیکھا ریجن کے ریفرنس سے بھی دیکھا صرف ٹائم کے ریفرنس سے بھی دیکھا پروڈکٹ کے ریفرنس سے بھی دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ آخری کوارٹر جو تھا جو لاسٹ کوارٹر تھا اس میں صرف سیل کم تھی تو اب اس نے وہ آئیڈینٹیفائی کر لی کوارٹر جس میں زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہے اب جو ذہن میں نیچرلی سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از اسپیشل اباؤٹ لاسٹ کوارٹر لاسٹ کوارٹر میں ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ سیل کم ہو گئی ہے اب اس کی اینالیس کرنے کے لیے کہ سیل کم کیوں ہوئی ہے اس کا جواب سوال کا کیا آتا ہے اور جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ کیا آتا ہے واٹ واج دا سیل فار لاسٹ کوارٹر گروپ بائی پروڈکٹ اب چونکہ کوارٹر آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے اس لیے ڈسین میکر اس پرٹیکولر کوارٹر پہ فوکس کرتا ہے اور ایک کوارٹر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سال کے چار حصے کیے تو ہر حصے میں تین مہینے آتے ہیں تو اب وہ منتھلی لیول پہ آکے کے دیکھنا شروع ہو گیا پروڈکٹس کے بارے میں تو یہ جو باکس آپ کے سامنے ریکٹینگولر باکس آیا اس میں جو ایرو آ رہا ہے یہ اس باکس سے ایرو آ رہا ہے جس میں پروڈکٹ کے بارے میں ہی ڈیٹیل نکالی گئی تھی کیوری کے ساتھ تو فوکس زیادہ کر لیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ پروڈکٹ کے ریفرنس سے واٹ واج دا منتھلی سیل فار لاسٹ کوارٹر گروپ بائی ریجن تو اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو شروع کے تین باکسز تھے اس میں جو چیز ڈسیزن میکر نے پک کی ہے. وہ کوئی پروڈکٹ کے ریفرنس سے اس لیے کہ اگلی کیوریز جو ہے پروڈکٹ کے ریفرنس سے ہی چلتی چلی آ رہی ہیں ایک بات جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ان ٹولس کو استعمال کرنے کے لیے ڈیسیزن میکر کے پاس ڈومین نالج ہونا ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو اس ڈومین کے بارے میں اس فیلڈ کے بارے میں کہ جس میں وہ کام کر رہا ہے اس کے بغیر تو بات نہیں بن سکتی سو واٹ واز دا منتھلی سیل فار لاسٹ کوارٹر گروپ ریجن تو ریجن وائز بھی اس نے اب کا میں دیکھ لوں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک سائڈ سے ڈیٹا کو دیکھ لیا ایک اینگل سے اب اس اینگل کے جتنے فیسز یا فیسٹس بن سکتے ہیں ان کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے تو یہاں پہ ڈیسیزن میں کیا بات سمجھ آئی پروڈکٹ اوکے بٹ نارتھ ریجن از موسٹ پرابلم تو وہ ریجن آئیڈینٹیفائی ہو گیا جہاں پہ پرابلم زیادہ آ رہی تھی اور وہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوا جو لاسٹ کیوری چلائی گئی تھی اس میں ریجن کو بھی شامل کیا گیا تھا جو سیکنڈ کیوری تھی ریکٹینگولر باکس میں ریجن اس میں بھی شامل تھا ٹھیک ہے جی لیکن اس میں پروڈکٹ شامل نہیں تھا تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ جب آپ مختلف چیزوں کو ایڈ اپ کرتے جا رہے ہیں تب آپ کو مزید اینگل سے مزید ڈیٹیل سے پتہ چلتا جا رہا ہے کہ ایشو کہاں پہ اب ایک اور کیوری چلی اس کے کیوری کے بعد جس کا کہ اس کے تھوٹ پروسیس سے ہی تعلق ڈیسیز میکر کے واٹ واز دا منتھلی سیل آف پروڈکٹ in north ایٹ اسٹور لیول گروپ بائی پروڈکٹس پرچیزڈ مطلب کہنے کا کہ یہ ہوا کہ جو اس سے پچھلی چوری تھی اس میں جو ریجنس کے بارے میں بھی ڈیٹا آیا تھا اس میں جو نارتھ ریجن تھا وہاں پہ ڈیسیژ میکر نے کوئی چیز پک کی پک سے مطلب یہ ہے کہ اس نے سوچا کہ اٹ ریکوائر فردر ایکسپلوریشن تو اس نے اپنی کیوری کو جو تھاٹ پروسیس تھا اس میں جو کارسپونڈنگ سوال آیا اس کے ساتھ کیوری چلی تو کیا پتا چلا یہاں سے اوکے یہاں پہ ہوگی جی بات یہاں پہ کلیئر ہوگی اوکے سو دا پروبلم از دا ہائی پرچیز ان نارتھ تو بات واضح ہوگی بات واضح یہ ہوئی کہ ناردرن ریجن میں جو پروڈکٹس جس قیمت پہ خریدی جا رہی تھیں پرابلی یہ کوئی اسٹور کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ مہنگی خریدی جا رہی تھی اور چونکہ وہ مہنگی خریدی جا رہی تھیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ کمپیٹیٹر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ان پروڈکٹس کو اتنے پرسینٹ سیل مارجن پہ بیچنا فیزیبل نہ ہو کہ جس کے اوپر right سرٹن اماؤنٹ آف پرافٹ ہوتا اس کا نتیجہ obvious ہے کہ جب آپ نے اپنا پروفٹ مارجن کم کر دیا تو آپ کا پروفٹ بھی کم ہوا اور آپ کو لاس شروع ہو گیا تو یہ ایک سیکوینس تھا کیوریز کا اور ایک تھاٹ پروسیس تھا جہاں پہ ایک بہت اہم سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا اور وہ سوال آنا بھی چاہیے تھا چونکہ آپ نے ڈیٹا بیس سسٹم پڑھے ہیں کہ ہاؤ مینی سچ کیوری سیکوینس کین بی پروگرامڈ ان ایڈوانس عزیز طلبہ اور طالبات یہ جو میں نے آخری پوائنٹ بولا ہے اس کا ایک بڑا سگنیفکینس ہے جو کہ یقیناً آپ نے اور آپ نے پک کر لیا پوائنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو کیوری سیکونس چلتا رہا تھا پروسیس کے ساتھ ساتھ آپ وہ کیوری سیکونس کیا لکھ سکتے ہیں کیا آپ کو سیکونس پتہ ہے آپ کو نہیں پتا آپ کو پتا چل ہی نہیں سکتا آپ کو اس لیے پتا نہیں چل سکتا کہ جو ڈسیجن میکر کے دماغ میں سوال آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ ڈسیزن میکر آپ کو سوال ایڈوانس میں ہی نہیں بتا سکتا ڈسیزن میکر سوال ایڈوانس میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ جب وہ ڈیٹا کو ایکسپلور کرتا ہے اس وقت سوال اس کے ذہن میں اٹھتا اور اس وقت ان سوالوں کے جواب لے کے وہ آگے چلتا ہے اب آپ یاد کریں جو میں نے آپ کو ایس ڈی ایل سی ماڈل کے بارے میں سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل کے بارے میں بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں ہم اس کے الٹ چلتے ہیں آپ سوچیں آپ اپنے آپ کو ڈسیزن میکر کی جگہ لا کے سوچیں کہ یہ سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوتے اور آپ اپنے سسٹم اینالسٹ سے یا آئی ٹی کے لوگوں سے کہتے کہ مجھے ان سوالوں کے جواب دیں مجھے کیوریز تو ہر اس کو نہیں پتا ہوگا مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے اور آپ اس کو کہتے اچھا جی ہم تین مہینے کے بعد آئیں گے ایس ڈی ایل سی کریں گے واٹر فال ماڈل بنائیں گے پائلٹ پروجیکٹ بنائیں گے تو وہ تو اس نے اپنے بال ہی نوچنے تھے نا اس لیے کہ دا رونگ ٹول واز بینگ یوزڈ دا رانگ ٹول اینڈ دا رانگ میتھڈالوجی واز بینگ یوزڈ which is suitable for management information systems اور ERP systems those systems are used to run the business they are operational systems ہم ایک ایسے سسٹم کی بات کر رہے ہیں جس سسٹم سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بزنس کیسے رن ہو رہا ہے یا ڈیسیزن میکر نے چند سیکنڈ میں یہ جان لیا کہ مسئلہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس تھاٹ پروسیس کی کرتے ہیں اگلی سلائیڈ میں اینالس سپورٹنگ دا ہیومن تھاٹ پروسیس اس اینالیس میں جو پوائنٹس آپ کے سامنے میں بیان کروں گا ان کو میں آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں پہلی بات جو یہاں پہ واضح ہوتی ہے وہ بات یہ ہے کہ جو کیوری سیکوینس تھا وہ ایڈ ہاک تھا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے یہ اٹس امپاسبل یعنی کہ ناممکن ہے کہ کسی کو بھی پتا ہو ڈسیزن میکر کو پتا ہو پروگرامر کو پتا ہو کہ اس کیوری کے بعد اگلی کیوری کون سی آنی ہے اور اگلی کیوری کے بعد ایک کیوری آنی چاہیے کہ دو آنی چاہیے اور کس سیکوینس میں آنی چاہیے اور کس طرح سے آنی چاہیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں شاید پہلے لیکچر سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ ڈیسیجن میکنگ از ایڈ ہاک ایڈ ہاک ایڈ ہاک تین دفعہ دیا تو ڈسیزن میکنگ ایڈ ہاک ہے اس میں کوئی سیکونس نہیں ہوتا یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے ڈسیزن سپورٹ سسٹمز کا او ایل ٹی پی ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز کے مقابلے میں دوسری بات دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹول استعمال کیا ڈسیزن میکر نے ٹھیک ہے جی جس ٹول کو اس نے استعمال کیا جس کو کہ ہم اول ایپ کہتے ہیں اس ٹول کو ڈسیزن میکر نے استعمال کیا انٹریکٹیولی استعمال کیا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس نے کوئی وہاں پہ اسکرین پہ کوئی کلک کیا کوئی بٹن پریس کیا کوئی ماؤس کو موو کیا اور اس کے بعد سکرین کے کانٹینٹس چینج ہو گئے ٹھیک ہے جی اس نے پھر کہیں کلک کیا پھر اسکرین کے کانٹینٹس چینج ہو گئے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک انٹریکٹیو چیز تھی بات سمجھ میری آپ کہ جیسے جیسے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ گاڑی آپ رائٹ کو موو کریں اور آپ نے گاڑی رائٹ کو موو کی ہے اور گاڑی سیدھی چلتی جا رہی خدا نہ خاصا بڑا شدید حادثہ ہو سکتا ہے تو وہ انٹریکٹو ہوتا ہے کام اگر آپ ٹی وی کا چینل چینج کریں گے تو جب آپ چینل کلک کرتے ہیں چینل کو اس وقت چینج ہونا چاہیے نہ کہ پانچ منٹ کے بعد آپ یا تو ٹی وی چھوڑ دیں گے یا ریموٹ پھینک دیں گے تو اس چیز کو انٹریکٹیو ہونا چاہیے انٹریکٹو اس لیے ہونا چاہیے کوئی بتا سکتا ہے انٹریکٹو کیوں ہونا چاہیے انٹریکٹو اس لیے ہونا چاہیے کہ اگر اس سوال کا جواب دیر میں آیا تو جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ٹوٹ جائے گا جب تھاٹ پروسیس ٹوٹ جائے گا تو دوبارہ سے سوچنا پڑے گا تو جو ڈسیزن میکنگ ہے جو کہ اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا وہ ایڈاک تھی وہ انٹریکٹو تھی اس کے علاوہ وہ آئٹریو ہے آئٹریٹو کا ہے آئیٹریٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان سوالوں کی بنا پہ یا بیسس پہ اور پھر ان کے سوال حاصل کرتے ہیں تو ایک پھر دوسرا پھر تیسرا آپ اس سیکوینس میں چلتے ہیں تو یہ ایک آلٹریٹو سیکوینس ہے کہ اس کی جو ڈیٹا کی جو ایکسپلوریشن تھی وہ ڈائریکشنل ایکسپلوریشن ہوتی ہے ڈائریکشنل کا مطلب یہ ہے ڈائریکشن اس کا یہ نہیں کہ آپ نے کہا جی کہ یہ سیدھا ہے تو یہ الٹا ہے تو یہ آگے اور یہ پیچھے ہے یہ مطلب نہیں اس کا اس کے لئے ایک ٹیکنیکل لفظ ہے ٹیکنیکل لفظ کی ٹیکنیکلٹی سے آپ گھبرائے مت میں آپ کو کانسیپٹ سمجھاؤں گا آپ کو میں نقشوں چارٹوں سے سمجھاؤں گا بات کہ اس میں ایک ڈرل ڈاؤن کا افیکٹ ہوتا ہے یہ یا ایک چیز کی جاتی ہے ڈرل ڈاؤن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ زیادہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں جیسے کہ آپ سے پہ بند سے آپ ویک پہ جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے بات سسٹمز میں ڈیپینڈنگ اپن دا نیچر آف دا بزنسن ڈومین آپ ویک سے ڈے پہ چلے جائیں ٹھیک ہے جی تو یہ ڈرل ڈاؤن ہو گیا ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو زیادہ دور سے دیکھنا چاہیں دور سے دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے پھر آپ اوپر کی طرف جائیں گے جو کہ ڈرل ڈاؤن کا اپوزٹ ہوگا اور اس کے بعد ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے جس کو پیوٹنگ کہا جاتا ہے پیوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو چینج کر دیتے ہیں جس کے ریفرنس سے ڈیٹا دیکھ رہے تھے تو یہ چیزیں ابھی آپ کو کافی میں کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ سمجھا بھی دوں گا تو آئی ہوپ کو آپ کو یہ میری بات سمجھ آ چکی ہوگی ہم اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں چیلنجز پری ڈیفائنڈ کیوریز تو میں اب جن پوائنٹس کے بارے میں کروں گا وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکے ہوں گے وہ پوائنٹ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیزیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کیوریز کو ایڈوانس میں لکھ سکیں یہ فیزیبل کیوں نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیوریز کون سی ہوں گی اور کتنی ہوں گی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو کیوریز کو ایڈوانس میں آپ پروگرام نہیں کر سکتے آپ کیوریز کو اس لیے ایڈوانس میں پروگرام نہیں کر سکتے میں بیسکلی اپنی بات کو ریپیٹ ہی کر رہا ہوں آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیوریز کون سی آنی ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ ساری کی ساری کیوریز کو ایڈوانس میں نہیں لکھ سکتے پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے جی اور کیوریز کتنی ہوں گی یہ بھی آپ کو پتا نہیں اور کیوریز کے بعد لکھنے کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے امپورٹینٹ وہ یہ ہے کہ ایڈہ کیوری کو آپ کیسے سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایڈہاک کیوری کا مطلب یہ ہوا کیوریز کا کوئی پری ڈیفائنڈ سیکوینس نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھوتے ہیں انشاءاللہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ روٹی کے نوالا توڑتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ روٹی کھاتے ہیں اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے پہلے آپ پلیٹ ہاتھ میں پکڑیں اور پھر جا کے پلیٹ رکھ دیں پھر جا کے آپ ہاتھ دھو لیں ہاتھ دھو کے کرسی پہ بیٹھے اور پھر کرسی سے کھڑے ہو جائیں مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ ڈسیزن میکنگ میں کوئی پری ڈیفائنڈ سیکونس نہیں ہوتے اس لیے خاصا مشکل ہے اٹس اے چیلنج اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ تو مسائل تھے کچھ مشکلیں تھیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ جب ڈیسیجن میکر اپنے ماؤز کو موو کرے گا کرسر کو موو کرے گا سکرین کے اوپر موومنٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کے کرسر کو ٹریک کر لیں گے اور کرسر کی ٹریکنگ کے ساتھ ہم سیکول جنریٹ کر لیں گے سیکول جنریٹ کر لیں گے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ آن دا گو سیکول جنریٹ کریں گے اور اس سے جواب نکال کے دے دیں گے اسے ایزیئر دین ڈن کیوں سیکل تو شاید آپ آن دا گو جنریٹ کر لیں سیکل آپ نے موو کیا سرٹن ٹیبلز کے درمیان یا سرٹن شکلوں کے درمیان یا آئیکونس کے درمیان تو جنریٹ ہو گئی لیکن سیکول نے جس ڈیٹا سیٹ کو جا کے ایکسپلور کرنا ہے وہ ڈیٹا سیٹ بہت بڑا ہے ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں، میں نے آپ کو مثالیں بھی دی تھی کہ ہم دو تین سو یا ہزار روز کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو ایسے ٹیبلز کی بات کر رہے ہیں جس میں سیورل ملین روز ہیں جس میں بلین روز بھی ہو سکتی ہیں تو آپ نے سیکول جنریٹ کر لی لیکن کیا ایسا کوئی ایکسکلوز قسم کا ہارڈ ویئر لگائیں گے کیا کریں گے کہ آپ کو انڈر فائیو اتنا بڑا جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ ایکسپلور ہو کے ریزلٹ سامنے آ جائے یہ نہیں کر سکتے آپ یہ بہت مشکل ہے مشکل کیا یہ ناممکن ہے ناممکن اس لیے کہ وہ آپ کے پاس اتنا ٹائم کا کنسٹینٹ ہے ٹائم کا کنسٹینٹ کہاں سے آیا ٹائم کا کنسٹینٹ آیا آن لائن سے پہلے سلائیڈ سے ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ آن لائن اس لیے ہے کہ جواب اتنی جلدی آنا چاہیے یوزر کو یہ امپریشن ملے کہ آن لائن کام ہو رہا ہے تو عزیز طلبہ اور طالبات ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو اگر میں پہلے کلیئر نہیں کر سکا میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ویسے بات اتنی مشکل نہیں ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جو ڈسیزن میکر ہے وہ پروگرامر نہیں ہے اور اس کو پروگرامر ہونا بھی نہیں چاہیے نائدر ہی نوز what is third normal form nor he should know what is third normal form اس لیے اس کو تو ایک پوائنٹ اینڈ کلک انوائرمنٹ چاہیے ٹھیک ہے جو کہ انٹریکٹو ہونی چاہیے جس کو استعمال کر سکے تو یہ آپ نے ہمیشہ بات رکھنی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں جب بھی میں بات کروں آئندہ یا جو میں نے پہلے بات کی تھی کیوریز لکھنے کے بارے میں تو کیوریز لکھنے کے جہاں تک تعلق ہے وہ گرامر نے لکھنی ہے آئی ٹی یوزر نے لکھنی ہے جہاں لکھنے کی گنجائش موجود ہے جو اینڈ یوزر ہے اس کا کوئی پروگرام سے تعلق نہیں ہے پروگرامنگ سے تعلق نہیں ہے وہ بزنس یوزر ہے تو ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کانٹراڈکشن اینڈ سولوشن جو پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکے ہیں بات یہ ہے کنٹریڈکشن اس میں کیا ہے کنٹریڈکشن اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہم نے حل نکالا جو کہ آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ جو سوال ایڈوانس میں پوچھے جانے چاہیے تھے ٹھیک ہے جن سوالوں کے جواب پوچھے جانے ہیں ان سوالوں کے جواب نکال لیے جائیں جن سوالوں کو پوچھنا تھا ٹھیک ہے نا جی ان سوالوں کے جواب نکال کے رکھ لیے جائیں بڑا آسان اور سادہ سا حل ہے لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایوری پرابلم ہیز اے سمپل سولوشن دیٹ ڈز ناٹ ورکس تو کیا کہتے ہیں قربان جائیے اس سادگی پہ اس سادگی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا مسئلہ حل اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ سوال پوچھنے کون سے ہیں جب آپ کو یہ ایڈوانس میں ہی نہیں پتا کہ سوال کون سے پوچھنے ہیں تو آپ ان سوالوں کے جواب کیسے نکال کے رکھ سکتے ہیں آپ نہیں رکھ سکتے یہ پاسبل ہی نہیں ہے تو یہ تو ہوگی کنٹرڈکشن اس کا حل کیا ہے اس کا حل بڑا آسان ہے اس کا حل یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈسیزن میکنگ انوائرمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں انالیس کی تو اس اینالسس میں ہم ڈیٹا ریٹریو نہیں کرتے ریکارڈ لیول پہ ریکارڈ لیول پہ آپ نے ریٹریول نہیں کرنا ہوتا ڈسیزن میکر چیز کو میکرو لیول پہ دیکھنا چاہتا ہے اور پھر وہ ڈرل ڈاؤن کر کے مائکرو لیول پہ جاتا ہے لیکن بہت کم صورتوں میں ایکچول ڈیٹیل را ریکارڈ لیول پہ جایا جاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ایک ریکارڈ سارے کے سارے بزنس کو ریفلیکٹ خراب اچھا برا نہیں کر سکتا اس لیے آپ ایگریگیٹس کو دیکھتے ہیں تو پتا ہی چلا کہ جب آپ نے ڈیٹا انالیس کرنی ہے جب آپ نے ڈسیزن میکنگ کرنی ہے سو لک ایٹ بگ پکچر آپ ایگریگیٹس کو دیکھتے ہیں تو اب بات بظاہر آسان ہو جاتی ہے کہ آل پاسبل کوشچنس کیا ہیں آل پاسبل کو all پاسبل ایگریگیٹس کہ آپ نے سارے کے سارے ایگریگیٹس بنا کے رکھ لیے انالیس میں ان ایگریگیٹس کا استعمال ہوتا ہے اور ایک ایسی پوائنٹ اینڈ کلیک انوائرمنٹ دی ڈیسیزن کو کہ اس نے ان ایگریگیٹس کو ایکسپلور کر لیا اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں all پاسبل کیوریز level ایگریگیٹس یہ آل پاسبل کیوریز لیول کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو ایک چارٹ کی مدد سے سمجھاؤں گا یا آپ کو ایک ڈائگرام سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور ہم ڈائگرام میں باری باری چلیں گے آستہ آستہ چلیں گے تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے تو اس ڈائگرام کا ایک حصہ تو آپ کی اسکرین پہ اب آ چکا ہوگا آپ اپنی اسکرین پہ آل لکھاوا دیکھ رہے ہوں گے آل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایگریگیشن کے ہائسٹ لیول کے اوپر ہیں سے ایک بات یہ پتا چلی کہ جب ہم ایگریگیشن کی بات کریں گے تو اگریگیشن میں ایک ہایا کی ہوگی اب آپ کو یقین بات سمجھ آ ہوگی کہ جب ہم ہائرکی کی بات کرتے ہیں تو ہائرکی میں اگریگیٹس ڈال دیے جاتے ہیں جس کا لنک بن جاتا ہے ڈرل ڈاؤن کے ساتھ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ آل کے بعد اگلا لیول کیا آتا ہے آل کے بعد اگلا لیول پروونس کا ہے تو دیکھا آپ نے ہم پاکستان کے بارے میں بات کر اور جو نیکسٹ لیول آل کے بات ہے جو کہ اس کا نیکسٹ ڈیٹیل کا لیول ہے اس میں سارے پروونس تو نہیں دکھائے جا سکتے کیونکہ اسکرین میں اتنی جگہ نہیں تھی تو میں نے دو پروونسز یہاں پہ دکھائے ہیں تو ہم پروونس لیول کی بات کر رہے ہیں یہ ڈرل ڈاؤن کی ایک اچھی مثال ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں پروونسز کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے ڈویژنس کے اندر تو پروونس میں مختلف ڈویژن ہو سکتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کسی پروس میں ڈویژنس کم ہیں کسی میں زیادہ ہیں میرے خیال میں پنجاب پروینس میں سب سے زیادہ ڈویژنس ہے تو ڈویژن کے بعد نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں ڈویژن کے بعد جو نیکسٹ لیول ہے وہ ڈسٹرکٹ کا ہے تو جیسے آپ نے دیکھا کہ پنجاب پروونس میں لاہور ڈویژن ہے اور لاہور ڈویژن کے اندر لاہور ڈسٹرکٹ ہے تو یہ لیولز میں ہم نیچے کی طرف جاتے جا رہے ہیں اور جیسے ہم نیچے جاتے جائیں گے اس طرح اگر کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کا لیول بھی چینج ہوتا جائے گا تو ڈسٹرکٹ کے بعد ہم اگلے لیول پہ جاتے ہیں جو کہ سٹی کا لیول ہے تو ڈسٹرکٹ لاہور میں ڈسٹرکٹ لاہور ایک اوپر کے لیول پہ آتا ہے جس میں کہ گجراوالا سٹی ہے اور لاہور سٹی ہے اس میں اگر میں نے کہیں پہ کچھ آگے پیچھے کچھ کر ہے, شہر کو آگے پیچھے کر دی ہے تو اس پہ آپ نہ جائیں اصل مقصد کنسپٹ کنوے کرنا ہے کہ ان میں ہائار کی ہے اور اس میں لیولس ہیں ایگریگریٹس کے اندر اور ہم آخری لیول پہ جاتے ہیں جو کہ زون کا ہے تو لاہور کے پھر مزید زونز بن گئے جس میں ڈیفنس کا علاقہ ہے گلبرگ کا علاقہ ہے کینٹ کا علاقہ ہے اور مختلف زونز میں لاہور شہر ڈیوائیڈ ہوا ہے تو اس کے جو میں بات بتانے کی کوشش کی اور پوائنٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے عزیز طلبہ اور طالبات وہ یہ تھا کہ ہم ایگریگیٹس بناتے ہیں اور ان ایگریگیٹس کو ایک حیاارکی میں رکھتے ہیں اور ان ایگریگیٹس میں ایک لیول ہوتا ہے اب آپ غور کریں جب ڈسیزن میکر کسی ایک پوائنٹ پہ کلک کرتا ہے کسی ایک پوائنٹ پہ یا اس ہائر کسی لیول پہ کلک کرتا ہے اور اس کو مزید معلومات چاہیے تو وہاں پہ آلیڈی ایگریگیٹ رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ آلیڈی ایگریگیٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں چونکہ وہاں ایگریگیٹس موجود ہیں اس لیے اس کو اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے آپ غور کریں یہ جو ایگریگیٹس ہیں یہ کوئی انفینٹ ان نمبر نہیں ہے انفینٹ نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایگریگیٹس بہت تھوڑے ہیں اس کے جو ایشوز ہیں اس کے بارے میں میں ڈیٹیل میں بات کروں گا تو یہ لیول ایگریگیشن آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی میں مزید ایکسپلینیشن کے لیے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں فیکٹس اینڈ ڈائمینشنس فیکٹس اینڈ ڈائمینشنس کی ڈیٹیلز تو آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکی ہوں گی فیکٹس کا مطلب نمبرز ہے فیکٹس نمبرز ہیں عام طور پہ فیکٹس کا کیا مطلب ہے فیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کتنے آئٹمس کی سیل ہوئی سیل کا اماؤنٹ کیا تھا کتنے آئٹمس خریدے کتنے آئٹمس بگ گئے ٹمپریچر کیا تھا ڈگری سینٹیگریڈ میں تھا سیلسیس میں تھا آئٹمس کا ویٹ کیا تھا یہ سارے فیکٹس ہیں اور یہ نمبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو کہ اول ایپ انوائرمنٹ بڑی کریٹیکل امپورٹینٹ ہے وہ ڈائمینشنز ہے ڈائمنشنس کو مختلف لوگ مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائمینشنز وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈسکرپٹیو ہے ڈسکرپٹیو ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈائمینشنز وہ چیزیں ہیں جو کہ ویئر کلاز میں استعمال ہوتی ہیں ان کو ڈائمینشنز کہا جاتا ہے تو ڈائمینشنس ٹائم کے پر بھی ہے ٹائم بھی ایک ڈائمینشن ہے جوگرافی بھی ایک ڈائمنشن ہے پروڈکٹ بھی ایک ڈائمینشن ہے ڈائمینشن میں ایک بہت خاص بات ہوتی ہے اور وہ خاص بات یہ ہے کہ ڈائمنشنز میں ایک ہائر ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دکھایا تھا ہم جاگرفی ڈائمینشن کی دیکھ رہے تھے جاگرفی ڈائمینشن کی مثال تھی اس میں ہائر کی تھی لیولس تھے اس میں جس طرح ٹائم ڈائمنشن ہے ٹائم میں ہائر کیا ہے ڈیز ہیں ڈیز سے ویکس ہیں ویکس منتھس کوارٹرس ایئرس ایٹسٹرا اسی طرح پروڈکٹ یہ بھی ایک ڈیمنشن والی آئٹم ہے مثال کے طور پہ ہم آئٹم کی بات کرتے ہیں آئٹم کے بعد اس کی کیٹیگری بن سکتی ہے اس کا ڈپارٹمنٹ بن سکتا ہے اس کی میں آپ کو کیا مثال دوں مثال یہ ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں جوسیس کی اور سوڈا ڈرنکس کی جوسز اور سوڈا ڈرنک اب جوس کے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ پھر آ سکتا ہے کہ جی جوس اورنج جوس ہے کہ مینگو جوس ہے کہ ایپل جوس ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اور جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں یا سوڈا ڈرنکس ہیں ان کے بھی پھر وہ کیا نام ہے اور کیا کیٹیگریز ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ میں آپ کو اور ڈیٹیل بتاتا ہوں تو یہ جو پروڈکٹ کی حیا تھی اس میں ہم نے آئٹم کی بات کی پھر پروڈکٹ کی ٹائپ ہے پروڈکٹ کی کیٹیگری آ گئی پھر پروڈکٹ کو رکھنے کا حصہ بن سکتا ہے آپ کسی بڑے سٹور میں جائیں وہاں ایک حصے میں ڈرنکس پڑے ہوں گے ایک حصے میں سبزیاں پڑی ہوں گی ایک حصے میں فروٹس پڑے ہوں گے یا گوشت پڑا ہوگا تو یہ ساری ہائرکیز ہیں اور ڈائمینشنس کی ہمیشہ ہائرکیز ہوتی ہیں تو جب ہم اولا ایپ کی بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں فیکٹس اینڈ ڈائمنشنس یہ بات آپ اچھی طرح سے زین نشین کر لیں آگے پڑھنے کی طرف چلتے ہیں ویئر ڈز او لیپ فٹ ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے سلائڈ آ چکی ہوگی جس کے بارے میں ہم بات کریں گے او ایک فریم ہے یہ بطا... مثال کے طور پہ ایک شخص آپ سے آ کہتا ہے کہ جی میں بڑا بہادر ہوں مثال کے طور پہ آپ کہیں گے وہی کہ اچھا آپ بہادر ہیں آپ کو کیسے پتا چلا آپ بہادر ہیں وہ کہ جی میں بہت بہادر ہوں نہیں آپ کیسے بہادر ہے وہ کہ جی میں نے کسی شخص ڈوبتے ہوئے شخص کی جان بچائی تھی جلتے ہوئے مکان میں سے کسی کو نکال لیا تھا میں نے میں نے ٹیکا بھی لگوا لیتا ہوں اپنے آپ کو میں آپ کہ نہیں ٹیکا لگوانے والی بات پہ آپ بہادر نہیں ہیں تو اول ایپ ایک فریم ورک ہے اگر آپ کے پاس کوئی شخص ایک ٹول لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ اول ٹول ہے تو اس کو آپ ٹیسٹ کریں گے اس کو آپ دیکھیں گے اس کے فیچر کے اگینسٹ میری بات پھر آپ کہیں گے ہاں جی یہ ایک اولا ہی ہے ہاں اس کی امپلیمنٹیشن کی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں اس کے فلیورز ہیں اولا کے بہت سارے ہیں جو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ایک اور بات اس ساری پکچر میں اولا ایپ فٹ ان کا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پوائنٹ پہلے بھی بتایا تھا اور اس کو دوبارہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اولا میں ہم ایگریگیٹ لیول پہ جاتے ہیں ریکارڈ لیول پہ نہیں جاتے اور او میں آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جواب آپ کو جلدی آنا چاہیے آپ کو ہاک آنا چاہیے اور آنا چاہیے. اگلے کی طرف چلتے ہیں. یہ اب ڈائگرام آپ کے سامنے ایک آ چکا ہوگا اسکرین پہ یہ ڈائگرام اس ڈائگرام کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ آپ کو شروع کے لیکچرز میں دکھایا گیا تھا اس ڈائیگرام میں کیا ہے اس ڈائگرام میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹرانزیکشنل ڈیٹا بیسز ہے اور وہ جو ٹرانزیکشنل ڈیٹا بیسز ہے وہ الٹیمیٹلی ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جاتی ہے جو کہ یہاں پہ اور کیسے جاتی ہیں وہ ای ٹی ایل کے تھرو جاتی ہیں یہ میں نے پوائنٹ یہاں پہ نہیں دکھایا ہوا کیونکہ اس کی ڈیٹیل آپ پہلے دیکھ چکے ہیں تو ڈیٹا جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے ایک اولیپ کی امپلیمنٹیشن کے اندر اور یہاں میں نے آپ کو ایک کیوب دکھایا ہے کیوب اس لیے دکھایا ہے کہ ڈیٹا کو لاجیکلی ایک ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا اسٹرکچر میں سٹور کیا جاتا ہے اور اس کو لاجیکلی آپ کیوب کہہ سکتے ہیں یہاں آپ کو ایک تھری ڈائمینشنل کیوب دکھایا گیا ہے اس لیے کہ فور ڈائمینشنل کیوب دکھایا نہیں جا سکتا تھا ان ریالٹی آپ کا مو کیوب ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس او کیوب کے اوپر پرزنٹیشن ٹول چل رہے ہوتے ہیں جو کہ رپورٹس بھی جنریٹ کرتے ہیں اور گراف اور چارٹس بھی جنریٹ کرتے ہیں اور یہ جو گرافس اور چارٹس ہیں ان گرافس اور چارٹس کو میکرز پروب کرتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیسیزن میکر اس کو دیکھ رہا ہے اس کو پڑھ رہا ہے تو میں اس کے بعد اگلے پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں او ایل ٹی پی ورسز او لہاں سے لیکچر شروع ہوا تھا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ او ایل ٹی پی ایک فرق چیز ہے او ایل ٹی پی ٹرانزیکشنل پروسیسنگ ہے او ایل ٹی پی نارملائزڈ ہے لیکن اول ایپ ڈسن میکنگ میں استعمال ہوتا ہے تو اب میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں پوائنٹ بائی پوائنٹ یہ بتاؤں گا کہ اول ایپ اور او ایل ٹی پی میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ چکی ہوگی اور اس میں بہت ڈیٹیل میں بتایا جائے گا آپ کو فیچر بائی فیچر کہ ان دونوں ٹیکنیکس میں کیا کمپیرزن اور کیا فرق ہے تو ہم پہلے کمپیرزن کو دیکھتے ہیں لیول آف ڈیٹا او ایل ٹی پی میں ڈیٹیل ڈیٹا ہوتا ہے او ایل ٹی پی میں ریکارڈ لیول ڈیٹا ہوتا ہے او ایل ٹی پی میں ایکچول را ٹرانزیکشن سٹور کی جاتی ہے اس لیے کہ سسٹم کو چلانا ہے بزنس کو رن کرنا ہے آپریشن کرنے ہیں آپریشنل سسٹم ہے اول ایپ میں ایگریگیٹس ہوتے ہیں سمز ہوتے ہیں اول ایپ میں نہ صرف ایگریگیٹس ہوتے ہیں بلکہ یہاں پہ کمپلیکس فارمولاز بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم ڈائمینشنل ماڈلنگ تو ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے جب ہم ڈی نارملائزیشن کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو ڈرائیوڈ کالمس کے بارے میں بتایا تھا آپ کو था کے بارے میں بتایا تھا یہ اسی کی اپلیکیشن ہے اولا ایپ کے اندر اماؤنٹ آف ڈیٹا پر ٹرانزیکشن او ٹی پی انوائرمنٹ میں شروع کے جو کہ پرائمری کی بیس تھی اور اس کیوری میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چند ریزلٹس آتے تھے اس میں چند ریزلٹس آتے تھے چند ریزلٹس اس لیے آتے تھے کہ کسی ایک شخص کی جو ٹرانزیکشنز ہے وہ تو تھوڑی ہوتی ہیں ہم نے اے ٹی ایم کی مثال لی تھی اس میں ایک شخص کی مہینے کی کتنی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں سال کی کتنی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں لیکن جب ہم اولا ایپ کی بات کرتے ہیں تو او ایپ انوائرمنٹ میں نمبر جس کے کورسپونڈنگ ریزلٹ آتا ہے ایگ ریزلٹ آتا ہے وہ, وہ پیچھے ٹرانزیکشن کے ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے ویوز کے بارے میں بات کریں ویوز کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں ویوز او ایل ٹی میں پروگرامر ویوز کو جنریٹ کرتا ہے پروگرامر نے ویوز بنائے ہوتے ہیں کہ یوزر نے کیا دیکھنا ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ پروگرامر بناتا ہے لیکن اولا ایپ انوائرمنٹ میں اٹس اے یوزر ڈریون اپروچ یوزر جو کہ ڈیسیز میکر ہے ڈس میکر جس طرح چاہتا ہے ڈیٹا کو دیکھنا چاہتا ہے اس ویو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس اینگل سے ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں تو او پی انوائرمنٹ میں پروگرامر آپ کو ایک اینگل دکھاتا ہے کافی چانس ہے کہ وہ اس اینگل سے آپ ڈیٹا کو دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے اس لیے آپ اس کا اینگل چینج کرنا چاہیں گے بات سمجھ رہے ہیں آپ تو اس کو چینج کیسے کریں گے جب آپ خود ڈیٹا کیوب کو گھما سکیں کے بعد پوائنٹ یہ ہے کہ او ایل ٹی پی انوائرمنٹ میں او ایل ٹی پی ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ میں انسرٹ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ ہوتا ہے لیکن اس انوائرمنٹ میں اولا ایپ انوائرمنٹ میں بلک ڈیٹا لوڈ کیا جاتا ہے بلک میں ڈیٹا لوڈ ہوتا ہے اگلا پوائنٹ یہ ہے ایج آف ڈیٹا ایج کا کیا مطلب ہے ایج آف ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے استعمال میں لائے ہوئے ہیں وہ کتنا پرانا ہے یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آپریشنل سسٹم میں ہسٹوریکل ڈیٹا نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ آپ کو جواب جلدی چاہیے اور آپ نے ڈے ٹو ڈے آپریشن کو دیکھنا آپریشنل سسٹم کے ساتھ اس لیے ہسٹوریکل ڈیٹا تو ایکسٹرا بیگیج بن جائے گا اولاپ انوائرمنٹ میں زیادہ پرانا ڈیٹا رکھا جاتا ہے ہسٹوریکل ڈیٹا رکھا جاتا ہے ہسٹوریکل ڈیٹا کے ساتھ ساتھ کچھ کرنٹ ڈیٹا بھی رکھا جاتا ہے اس لیے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم آپریشنل ڈیٹا کو بھی کچھ ساتھ لے کے چلتے ہیں ہم کچھ کچھ اس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں جس کو کہ ایکٹیو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کہا جاتا ہے پھر ہم نمبر آف یوزرز کے بارے میں بات کرتے ہیں او ایل ٹی پی انوائرمنٹ کے اینڈ یوزرز بہت زیادہ ہوتے ہیں یوزرز بہت زیادہ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ ایک اے ٹی ایم مشین کی مثال لیں کہنے کا تو اے ٹی ایم مشین ایک ہے اس کو ایک وقت میں ایک شخص استعمال کر رہے لیکن آپ نے لائنیں لگی دیکھی ہوں گی اے ٹی ایم مشین کے آگے اور وہ جو اے ٹی ایم مشین ہیں وہ کوئی سینٹرل ایک آپریشن سسٹم میں ڈیٹا بیسز کو اپڈیٹ کر رہی ہوں گی تو وہاں تو سائملٹیسلی بہت سارے یوزرز اس کو ایکسیز کر رہے ہوں گے اپڈیٹ کر رہے ہوں گے چینج کر رہے ہوں گے وہ ایپ انوائرمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا او ایپ انوائرمنٹ میں چند یوزرز ہوتے ہیں ٹیبلز او ایل ٹی پی انوائرمنٹ میں ٹیبلز فلیٹ ٹیبلز ہوتے ہیں فلیٹ ٹیبلس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہائیلی نارملائز ٹیبلس ہوتے ہیں ہائیلی نارمولاز ٹیبلس کے ساتھ آپ اس لیے کہ آپ نے اپ ڈیٹ کا جو کاسٹ تھی اس کو ختم کرنا ہوتا ہے یہ کافی ڈیٹیل میں بات لیکچر سکس میں کی تھی ہم نے نارملیز کے ریفرنس سے لیکن جب ہم اول ایپ کی بات کرتے ہیں تو ٹپکلی او لپ میں ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے ڈیٹا کو ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا اسٹرکچر میں اسٹور کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اس کے بعد ڈیٹا سیٹ کا سائز ہے OLTP ایل ٹی پی انوائرمنٹ میں ہم گیگا بائٹس تک کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اولیپ انوائرمنٹ میں جس ڈیٹا کو ایکچولی استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈیٹا ٹیرا بائٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے پیٹا بائٹس تک چلا جاتا ہے اور ایک اور پوائنٹ وہ یہ کہ او ایل ٹی پی انوائرمنٹ میں کیوریز لکھنا بڑے ایکسپیرئنس کے ساتھ آتا ہے بڑے تجربے کے بعد لوگ بڑی اسمارٹ قسم کی فاسٹ کیوریز لکھ پاتے ہیں لیکن اول ایپ میں کیوریز لکھی نہیں جاتی جب آپ کے پاس ملٹی ڈائمینشنل کیوب ہے تو اس کو آپ ایکسپلور کرتے ہیں مختلف مطلب اینگل سے دیکھتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ہم اب اگلی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں او ایپ فیزمی ٹیسٹ, فیزمی ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے میں نے آپ کو بتائی تھی ایک مثال کہ بہادر کون ٹھیک ہے جی تو ہم کس کس ٹول کو یا کس سسٹم کو او ایپ کہہ سکتے ہیں وہ سسٹم کیا ہوگا اس سسٹم کے فیچرز ہونے چاہیے ایف اس کے پانچ فیچر ہونے چاہئیں پہلا فیچر اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے اسکرین میں نظر آ رہی ہوں گی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ڈیٹیلس باقی آپ کو نوٹس پہ مل جائیں گی اور مزید ڈیٹیل آپ کو ریفرنس بکس میں مل جائیں گی میں صرف آپ کو کی کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں کی کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ رسپانس ٹائم بہت فاسٹ ہونا چاہیے اول ایپ میں اٹ شوڈ بی پروبلی انڈر فائیو سیکنڈس ٹھیک ہے جی یہ پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فوری فوری جواب آنا چاہیے اگر جواب پانچ سیکنڈ سے زیادہ دیر میں آ رہا ہے وہ اول ایپ نہیں ہے پھر ہم بات کرتے ہیں انالسس کی کہ آپ کا ٹول جو ہے وہ سٹیٹسٹیکل قسم کی انالسس بھی آپ کو کر کے دے سکے آپ کو اگریگیشن بھی کر کے دکھا سکے آپ کو ہر طرح سے مختلف لیولز پہ ڈیٹا کو دکھا سکے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ انالسس کیپیبلٹی میں ہونی چاہیے یہ تو اول ایپ کے نام سے ہی ظاہر ہے ایف اے ایس کا مطلب ہے سیکیورٹی کے ریفرنس سے اس لیے کہ ایک سے زیادہ ڈسیزن میکر بھی او ایپ ٹول کو استعمال کر کے انڈر لائن ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں اس لیے یہ بات انشور ہونی چاہیے کہ جو ملٹیپل یوزرز ہیں وہ صرف اپنے ڈومین کا ڈیٹا دیکھ سکیں باقی ڈومین کے ڈیٹا میں نہ جا سکیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم ایم پہ جاتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل ہم بعد اس میں رول ایپ کی بھی کریں گے جس جو کہ ریلیشنل ٹیبلز کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے لیکن ہسٹوریکلی اول ایپ انوائرمنٹ ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا بیسز پہ بنائی جاتی ہے یا ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا اسٹرکچر پہ بنائی جاتی ہے تو ملٹی ڈائمینشنل سپورٹ ہونی چاہیے اول ایپ کے اندر اور آخری پوائنٹ انفارمیشن کا ہے وہ یہ نہ کہ جی میں یہ انفارمیشن دکھا سکتا ہوں یہ نہیں دکھا سکتا یہ دکھاؤں گا یہ نہیں دکھاؤں گا اس کو ساری ایکسیس ہونی چاہیے یوزر کو تھرو دیٹ اول ایپ انوائرمنٹ تو عزیز طلبہ اور طلبات فیضوی ٹیسٹ کے ساتھ میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ اس کو ڈسکس کریں گے کانسیپٹس کو آپ نوٹس پڑھیں گے آپ کتابیں پڑھیں گے اور جو ساتھ آپ کو پیپرز دیے گئے ہیں آپ پیپرز کو بھی پڑھیں گے اس لیے کہ جو میں آپ سے سوال پوچھوں گا امتحانوں میں وہ پیپر سے بھی آ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ ٹل نیکسٹ لیکچر